چوبیسواں مکتوب ارکان طریقت کے بیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائی شمس الدین اللہ تمہیں منتا سے مقصود تک پہنچنے کی سعادت مرحمت فرمائے تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ارکان طریقت بے اصل نہیں ہے بلکہ ان کی ایک زبردست اصل ہے حدیث شریف میں آیا ہے لا یقربو عبدی بنوافل حت احب ہو احبه فید احبت ہو کنت لہو سم آؤں و بسراؤں و, و بداؤں بندے مومن کو ادائے نوافل سے خدا کے ساتھ اتنا تقرب اور ایسی مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے کہ اس کو اللہ اپنا دوست بنا لیتا ہے پھر اس کی خودی اس طرح دور ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کانوں سے سنتا اس کی آنکھوں سے دیکھتا اس کے ہاتھوں سے سارے کام انجام دیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی زبان سے بولتا ہے دیکھو بچوں کے ساتھ مادر مہربان کیا کرتی ہے اس کو گود میں لے کر چلتی ہے اس کی طرف سے کوئی چیز اٹھا لیتی ہے اس کو ہلاکت سے بچاتی ہے اس کی اچھائی برائی کا خیال رکھتی ہے اس کی جانب سے باتوں کا جواب دیتی ہے وغیرہ وغیرہ تم کو یقین کر لینا چاہیے کہ قرب نوافل کوئی معمولی درجے کی بات نہیں ہے ایسا شخص مرد الطاف ربانی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کل مہمات کو سر کر دیتا ہے وہ خلق اللہ کے لیے قبلہ حاجات ہو جاتا ہے اس کی خاک قدم آنکھوں کا سرما بنتی ہے اس کی ران سواری کے گرد و غبار کو ایبر راہ ابیر راہ بنا دیتے ہیں ایک پر لطف قصہ سنو تو شاید کچھ سمجھو حکایت ایک دفعہ بسرے میں سخت خوش سالی پڑی لوگ نماز و دعا اوزاری کے لیے میدان میں جا نکلے ہزار چیختے چلاتے ہیں مگر فریاد سنی نہیں جاتی آسمان پر بدل کا نام نہیں کہیں کوئی بوند دکھائی نہیں پڑتی اتفاقن ادھر سے کوئی شخص گزر رہا تھا دیکھتا ہے کہ ہزاروں اشخاص جمع ہیں دعا کے واسطے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور آنکھیں کھلی ہوئی ہیں آنسو برس رہے لیکن پانی نہیں برستا اس کا جی نہ مانا اس کی شفقت عام موجزن ہوئی کہنے لگا اے اللہ اس بھیت کے جو ہماری آنکھ میں ہے پانی برسا اتنا کہنا تھا کہ جھوم کی بدلی آئی اور ٹوٹ کر پانی برسنے لگا اس جماعت میں ایک شخص جو یہ سب کچھ سن اور دیکھ رہا تھا دوڑتا ہوا اس کے پیچھے ہو لیا یہاں تک کہ ایک مقام میں پہنچ کر اسے باتیں کرنے کا موقع ملا اس نے کہا اے شیخ اثر ہماری ایک عرض ہے وہ بولا فرمائیے اس نے التماس کی کہ وہ کون سا سر حضور والا کی چشم مبارک میں پنہا ہے جس کو شفیع لانے سے پانی فوراً برسا اس نے کہا اے بھائی ہم نہ ولی نہ شیخ نہ پیر نہ فقیر جیسے سب عوام الناس ہیں ویسے ہی ایک بندہ گنہگار ہم بھی ہیں صرف اتنی سی بات ہے کہ ان آنکھوں نے حضرت سلطان العارفین حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ کو بایزید سمجھ کر دیکھا ہے یہ دیکھنا جو رنگ نہ دکھائے یہ دیکھنا جو کمال ظاہر نہ کرے تعجب ہے اب ان بزرگوں کے مراتب کو دیکھو کہ اس کی کچھ انتہا نہیں ملتی ہے تم اس کو باور کرو کہ ان کے قدموں کی خاک آنکھوں کے لیے کہل الجواہر کا کام کرتی ہے اور زبان ان کی باد بہاری کی طرح ہمتن حیات ہے جس طرح موسم بہار کا پانی مردہ زبین کو لباس حیات پہنا دیتا ہے اور خارستان کو گلستان بنا دیتا ہے اسی طرح جو بات ان کی زبان سے نکلتی ہے وہ مردہ دلوں کو زندہ بنا دیتی ہے اور واقعی گفتار حق کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ایسے ہی باثر ہو اگر باتیں بزرگوں کی دل کے لیے جان ہیں تو کل افعال و صفات ان کے بند کشا و حل کنندہ مہمات ہیں رحمت اللہ کی امتیں خاص ہیں رحمت اللہ کے شیداں ہیں ان کی رحمت و شفقت کی روشنی بھی تمام پھیلی رہتی ہے خود نہ کھائیں گے خلق اللہ کو ضرور کھلائیں گے خود اچھا کپڑا نہ پہنیں گے حاجت مندوں کو پہنائیں گے تیکھی تیکھی باتیں سنیں گے مگر اس نشتر کو برداشت کریں گے ظلم سہیں گے مگر ظالم سے بدلہ نہ لیں گے بلکہ اس کی شفاعت کرنے کو تیار ہوں گے جفا کے عوض وفا کریں گے دشنام کے مقابلے کو دعا و ثناء سے آمادہ ہوں گے تم جانتے ہو اس قدر بے نفسی کا باعث کیا ہے اس کا صرف سبب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو محفوظ بنا لیا ہے انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں اولیاء اللہ محفوظ ہوتے ہیں ان بزرگوں کے دل کے صحرا سے بادے راحت چلتی ہے کے خدا کے دل و دماغ کو تازہ کرتی ہے ان کی شفقت کی مثال آفتاب سے ہے دوست دشمن سب اس کی روشنی سے فائدہ حاصل کرتے ہیں توازوں میں وہ لوگ گویا زمین ہو رہے ہیں ساری دنیا ان کو روندے بھی تو وہ اف نہ کریں گے خلق اللہ سے بدلہ لینا ان کا نہیں یہاں پر وہ بالکل کوتا دست ہو جاتے ہیں تمام عالم کی آیال داری کرنے کو تیار ہو جائیں گے مگر اپنے کھانے کپڑے کا بار کسی پر نہ ڈالیں گے سخاوت میں ان کو ایک دریا سمجھو دوست دشمن دونوں کو برابر سیراب کرتے ہیں ازغرب تا شرق سارے جہان کے لیے وہ ایک چشمہ رحمت ہیں کہ یہ لوگ شیریں کلام ہوتے ہیں کیوں نہ ہو آزاد مر ہیں. دیکھتے ہیں جانتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہر شے کا مرجے اور معاب کہاں ہے مقام جمع میں ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں بلکہ ہر بن منہ ان کا چشم بصیرت کا کام دے رہا ہے دیکھو جن جن صفات کو ہم نے بیان کیا اگر یہ صفتیں اہل طریقت میں پائی نہ جائیں تو یوں سمجھو کہ شخص نے بھی راہ طلب میں قدم ہی نہیں رکھا ہے چاہتا ہے کہ بھیس بدل کر بھیک ملے تاکہ بے درد سر روٹیاں ہاتھ آئیں اور عمامہ و دستار سے عز و جا حاصل ہو تاکہ لوگ تعظیم و توقیر سے پیش آئیں حقائق و معرف کی باتیں جو وہ کرتا ہے گویا منہ چڑھاتا ہے کہاں وہ کہاں اسرار حقیقت و معرفت اللہ تعالیٰ نے ایسے ولیوں کو رازدار نہیں اللہ تعالیٰ ایسے ویسوں کو رازدار نہیں بناتا ہاں وہی ان رموز سے آگاہ ہوتے ہیں جو دل سے تارک لذات و شہوات ہیں اس میں شک نہیں کہ آنکھ کان پاؤں وغیرہ بزرگان دین بھی رکھتے ہیں اور عوام الناس بھی رکھتے ہیں مگر پاک دل خاصان خدا کے سوا کوئی نہیں رکھتا اس دل پاک کی حکومت ان کے کل جوارح پر رہتی ہے مگر ہم لوگ جن لفاظوں کو دیکھ رہے ہیں بزرگوں کے معنی میں یہ بے خبر ہیں خود ان کی زبان ان کا ہاتھ ان کا پاؤں ان کی آنکھ ان کا کان ناپاکیے دل کو ان کے ظاہر کر رہا ہے اور گواہی دے رہا ہے کہ یہ مدعی کذاب ہیں اگر ان کا بس چلے تو لوگوں کے منہ سے نوالا چھین کر اپنے حلق میں داخل کریں اور کسی کے لباس فاخرہ سے اپنی گزڑی کو بدل ڈالیں بار بار ان کی یہ خواہش کہ سارا عالم ہمارا غلام بن جائے اور غلامی کا اقرار کرے اور ہمارا کلمہ پڑھے حالانکہ صدقے کا کپڑا بدن پر ہے اور مفت کی روٹی میں ہضم ہو رہی ہے مگر غرور کو نہ پوچھئے کیا ممکن کہ اپنی تمامی عمر میں بغیر باضابطہ ٹھاٹ با... بدلے ہوئے بازار تو نکل جائیں اماما کا اماما کلہ وغیرہ جب تک سب لیس نہ ہو جائے کیا مجال کے صرف ایک چیز پر وہ کنات کریں اور ادھر ادھر چہل قدمی کر سکیں خیال یہ ہے کہ خلاف شان گھر سے باہر قدم رکھیں گے تو درزی کیا کہے گا ہمار کیا قصور تصور کرے گا بازاری کیا سمجھیں گے بالکل آبرو مٹ جائے گی ولہ ولا قوت الا بالله العلی العظیم سنو برادر ایسے ہی لوگوں کو اہل نظر خود پرست کہتے ہیں ہرگز حق پرست نہ کہیں گے گوشہ نشینی عزلت گزینی خلوت قرینی صلاح و تقوی، اگر اس لیے ہے کہ دنیا اس کو پرہیزگار سمجھے اور اس کی طرف رجوع کرے اس کی مثال ان زنان فاحشہ و بدکارہ کی ہے جو اپنے کو دن بھر اس لیے سنوارا کرتی ہے کہ تماش بینوں کا اس کے ان کے یہاں جھمگھٹ ہو بیتھ یا بروہم چون زنان رنگے ابوئے پیش گیر یا نہ چوں مردان در آئے دگوئے چون مردان فگن یا عورتوں کی طرح بناو سنگھار اختیار کرو یا جوان مردوں کی طرح میدان میں آ کر بازی مار لو اس راہ میں جس کو مرد ہونے کا دعویٰ ہو اس کو چاہیے کہ ہر بن مو سے زبان کا کام لے اور ہر زبان دل کے تابع رہے یعنی بطور خفا سر سے سر سے پاؤں تک ذکر خدا میں مشغول رہے زبان ہلنے نہ پائے حیا وہ کام کر گزرے کہ زبان شرم سے کٹ جائے اگر چاہے بھی کہ داستان حقیقت شروع کریں تو دل حق منزل فوراً زمانہ گزشتہ کا آئینہ اس کو دکھائے کہ حضرت سلامت آج شیخ و صوفی بن کر بیٹھے ہیں کل کی بات ہے کہ گھروں پر خاک روبی کیا کرتے تھے یہ دیکھ کر زبان میں گراہ پڑ جائے کہنے لگے سچ ہے یہ گندی زبان اس لائق کہاں کے مقام قدس کی باتیں کرے اور حق سبحان تعالی کا نام لے یہ سوچ کر دم نہ مارے اہل طریقت کی ایک نشانی اور ہے مگر ذرا ٹیڑھی کھیر ہے یعنی اس کو ایک دھن ایسی بندھی رہے اور ایک سوئی اس درجے کی ہو کہ گھر سے نکلے تو پھر اسی راہ راست راستے سے گھر واپس نہ آ سکے راہ بھول جائے اگر ایسا نہیں ہے تو اس کو طریقت کی بات نہیں کرنا چاہ سنو صوفی اور عالم ظاہر میں فرق ہے صوفی کا دل زبان کے آگے ہوتا ہے اور عالم ظاہر کی زبان دل کے آگے ہوتی ہے صوفی پر دل حق منزل کی حکمرانی ہوتی ہے آج کل کا حال یہ ہے کہ واعزان اور نوسحان اور سالکان اس دور میں گناہ کی راہ چلتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سرات مستقیم پر چل رہے ہیں یہ بات نابینائی کے سبب پیدا ہوتی ہے راہ حق میں نابینا وہی ہے کہ زبان سے آسا کا کام لے کبھی اس پر تعان مارے کبھی اس پر تشنی کرے اور کرے کہ میں صاحب بصیرت ہوں اس وقت ہمارے مخاطب وہ علماء نہیں ہیں جو علم کی روش پر ہیں کیونکہ وہ لوگ اپنی دھن میں جو کچھ کہتے ہیں قرآن حدیث سے کہتے ہیں ان کا کہنا بجاؤ درست ہے اس گھڑی ہماری مخاطبت ان حضرات سے ہے جو سورتً مشایخ بنے ہیں افسوس صد افسوس کیا دنیا سے شرم ناپید ہو گئی سنو بھائی زبانی جمع خرچ کوئی چیز نہیں ہے جب تک قلبی حالت درست نہ ہوگی کچھ نہ ہوگا آنکھ کھول کر دیکھو دل میں اگر ایمان ہے تو کفرت زبانی سے کچھ نہیں بگڑتا الا من اکره و قلبه مطمئن بالبیمان مگر وہ شخص جس نے کراہیت سمجھی اور اس کا دل ایمان سے اطمینان حاصل کیے ہوئے ہو قران شریف میں ہے اور کفر قلبی جہاں ہے وہاں ایمانی ایمان زبانی کچھ کام نہیں آتا کلام پاک سے سنو قالوا ان لرسول اللہ واللہ یعلم لرسوله واللہ انَََََََََََ کا ال رسّلم رسلّ شد المنافقین ان لوگوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ خدا کے رسول ہیں اور اللہ جانتے ہیں جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق لوگ سچ سخت جھوٹے ہیں اس میں شک نہیں کہ زبان شریعت کے گھر کی مالک ہے زبان شریعت کے گھر کی مالک ہے اور امر و نواحی زبان ہی کے ذریعے سے ظاہر ہوتے ہیں دین اسلام کی فضیلت اسی کے واسطے سے بیان ہوتی ہے مگر بات یہ ہے کہ جب بندہ حق میں محو ہو جاتا ہے تو اس وقت زبان نا محرم ہو جاتی ہے ہائے ہائے اس گل حقیقت زمزمائے سنجے بوستان شریعت کو نہیں دیکھتے کہ پہلے پہلے کیا کہا عجب جب قرب حقیقی ہوا تو کیا فرمایا جس کا کال یہ تھا کہ انا العرب لا احسا یعنی میں عرب و عجم کا سب سے زیادہ فسی ہوں مگر تیری تعریف جیسا کہ چاہیے بیان کرنے سے قاسر ہوں کہہ کر تو حیرت ہوتی ہے مقام تحمید سے مقام توحید کہیں زیادہ برتر ہے برادر عزیز غور کرنے کا مقام ہے کہ جب مقام تحمید میں خاصان حق اجز ظاہر فرماتے ہیں تو مقام توحید میں کون دم مار سکتا ہے ایک بزرگ نے اسی معنی کو بیان کیا ہے قطع درسطر عشق کمال سلوک ہم تو علیمی کے ذلالی شدہ است لا جرم از گفتن مداح و صنعت افسح کو نین چون لالی شدہ است عشق کی نظر میں سالقان کامل کو تو بھی جانتا ہے کہ بیرا ہو گئے ہیں اس لیے تیری حمد و ثناء کہنے سے دونوں جہان کے فصیح کی زبان خاموش ہے آغاز عشق میں تو اسی کا مزہ ہے کہ ہر وقت ذکر یار ہو من احب شیع اں اکثر ذکر جو شخص کسی چیز کو دوست رکھتا ہے تو اکثر اسی کا ذکر کیا کرتا ہے مگر جب عشق کامل ہو جاتا ہے تو دوری میں بھی ایک خاص قسم کی حضوری پیدا ہو جاتی ہے اس لیے ان بزرگوں کا قول ہے کہ ابادحم عن اللہ اکثر ذکر اللہ اللہ کا زیادہ ذکر کرنا اللہ سے ان کو دور کر دیتا ہے اور دل ہی دل میں یہ ربائی پڑھتے ہیں ربائی از آلے حدیث تو کم کن میں راہ سر گفتگوے محکم کن میں پس چند فراہم کن میں برگفتہ میں و ماتم کن میں میں اقل مندوں سے تیری بات کم کرتا اور گفتگو کا راستہ بند کر دیتا اب چند دل جلوں کو جمع کرتا اور جو کچھ میں نے کہا تھا اس پر ماتم کرتا سنو بھائی جب تک انسان ہمتن ظاہر و باطن مومن نہیں ہوتا کام کا نہیں اسی واسطے مومن حقیقی کمیاب ہیں ایک جہان ایمان کا دروازہ کھولتا ہے وہ زنجیر دڑکھاتا ہے مگر جو شخص دروازے تک پہنچتا ہے کچھ ضرور نہیں کہ سلطان کا محل سرا تک پہنچے دیکھو مشرک کو ہزار بال بار غسل دو صاف کپڑے پہناؤ پھر بھی نجاست نہیں جاتا ان ن عمل نجس بے شک مشرک لوگ ناپاک ہیں دل کی تہارت تہارت ہے اور اسی کا اعتبار بھی ہے زبان و دل کے کس کس فرق کو ہم بتائیں ایاں راچا بیان وہ واحر دل دوزخ بھی ہزاروں ہزار زبانیں خدا خدا کرنے والی ہوں گی دوزخ میں بھی ہزاروں ہزار زبانیں خدا خدا کہنے والی ہوں گی مگر ایک خدا شناس دل نہ ہوگا ہزاروں ہزار فصیح زبانیں زبان درازوں کی گونگی ہو جائیں گی مگر ان زبان درازوں میں کوئی دل نہ ملے گا ان باتوں کو سن کر تمہیں تو ایک خاص قسم کے تفکر نے گھیرا ہوگا تو اب ہم سے سنو مانا کہ تاج دولت ہم لوگوں کے سروں پر نہیں ہے مگر آتش نمیدی سے دل کو داغنا بھی مناسب نہیں قرآن مجید کا فتویٰ یہ ہے لہ یق اللہ نفسَََََََََََ اللہ وسا اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہے احکام کا بوجھ ہر شخص پر اس کی طاقت کے موافق رکھا جاتا ہے خیال کرو کہ تاجے دولت نہ دے کر بارے غم بھی سر پر رکھا جائے اور نمید بنا کر دل بھی پیسا جائے یہ کیوں کر ہو سکتا ہے جس سے ایک من کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اس پر دو من کا بوجھ کس طرح ڈال دیا جائے گا اس درجہ بھی بد نصیب ہم لوگ نہیں ہیں کہ طالے میں نہس ستاروں کے سوا سعت کا گزر ہی نہ ہو اور دو دو بدبختیاں جمع ہو جائیں یہ جان سکتے ہیں کہ قدم راسخ ایسا نہیں ہے کہ دین کی راہ میں کام دے مگر دم خم تو ایسا ہے کہ خواب دوں کی لیں کہ خوب دون کی لیں اور شیخی ایک معلوم ہو ہے عزیز تم کہہ سکتے ہو کہ اس مکرم سے بڑھ کر ہمارا تو کوئی خریدار ہو سکتا ہے ہرگز نہیں اور اتنی قیمت کوئی دے سکتا ہے ممکن نہیں بیت سراسر منہما علیم بدیدی او خریدی تو زہ کالائے پر ایب او زہ لطف خریدارے سر سے پاؤں تک میں ایب ہی ایب ہوں تو نے دیکھ بھال کر خریدا ہے کیا اچھا یہ ایب دار مال اور کیا خوب مہربان خریدار ہے اس کے کرم کی کچھ انتہا ہے ہم اگر بڑھاپے میں بھی حاضر درگاہ ہوں تو حکم ہوتا ہے کہ ساری مملکت تیری خدمت کے لیے ہم ٹھیک کر دیتے ہیں اور کہیں خوش نصیبی سے عالم جوانی میں اس کے ذکر سے انس پکڑیں تو ساری حکومت میں ڈنکے کی چوٹ ہماری بادشاہت کا اعلان کر دیا جائے جس سختی سے عوامر و نواحی کا حق تجھ سے ہم نے طلب کیا تھا اسی طرح اپنے کرم سے ہم انصاف بھی کر رہے ہیں اگر تجھ سے کچھ بھول چوک بھی ہو گئی ہے تو ہم اس کو دہراتے نہیں ہیں بلکہ اس سے درگزر کرتے ہیں اور اگر ضرورت سے زیادہ تجھے مشقت اٹھانی پڑی ہے تو ماں بدولت تجھ سے ازر کرتے ہیں کہ اس کا خیال نہ کرنا ہم بڑے حکیم ہیں اپنی حکمت اپنے بھید سے واقف ہیں جب وقت آئے گا ان اسرار کو ہم ظاہر کریں گے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا نوازش و اکرام ہے اے بھائی جس کا تم نے سنا اس کے دریائے کرم سے قطرہ ہے اس کے کرم کی کوئی انتہا بھی ہے مگر اگر مثلا اگر تمام منکرین عالم کو اور شیاطین جہاں کو اور ان کی ذریات اور متبعین کو اعلی علیین میں پہنچا دے اور تاج سلطنت آبدی ان کے سر پر رکھ دے تب بھی کرم ہو اور ایک بوندی سمجھو اور جب بھی ابر کرم سے ایک بوند ہی سمجھو بلکہ اس سے بھی کم وسلام